حضرتنا علی گل مفتا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے آ فرماتے خرجنا مع نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ تھا کہ ہم پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے فمستقبل جبلن ال بلا شجر الا وہو یقول السلام و علیہ رسول اللہ السلام و رسول, رسول اللہ کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام و علیہ رسول اللہ وسیع حلبیہ کے اندر حضرت سیدی امام علی بن رحان حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو روایت کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں فرماتے ہیں علی کیا رسول اللہ وسلام و علی کیا رسول اللہ کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلاۃ وسلام و علی کیا رسول اللہ صل حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ، حضرت علی گلم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات ذاتِ والا صفات ذاتِ ستودہ صفات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے اور آپ کی کال کو اور آپ کے میسجز کو بھی کا حصہ ضرور بنائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسیجز کے ذریعے سے اور اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے شخص علی گرم فضا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت اس کے اندر واقعی ہمیں ایسے ایسے زبردست مدنی پھول اور ان کی سیرت کے ایسے زبردست گوشے ملتے ہیں کہ اگر ان کی سیرت کا وہ فیضان ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تو ہمارے ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نکھار آ سکتا ہے ایک بہتری آ سکتی ہے مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی کسی غیر مسلم کے ساتھ ایک کشتی ہوئی اور آپ نے اس کو زیر کر لیا اور قریب تھا کہ اس کا خاتمہ ہوتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے غیر کے اندر آ کر کے اندر آ کر آپ کے چہرے پہ تھوک دیا اور آپ رضی اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی علہ نے اس کو چھوڑ دیا اسے کچھ نہیں کہا اور پھر اس کا یہ انداز دیکھ کر اور حضرت علی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرمودات مبارک سن کر دین اسلام کی طرف آنا کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین وسلام سید المرسلین میرے آکا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بہت عظیم ہے اور عظیم کیوں نہ ہو کہ آپ کی بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوئی ہے اور جو فیضان انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری مبارک سیرت سے ملا تو ظاہر ہے کہ اس فیضان کا ایک حصہ اخلاص بھی ہے للہیت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روایت جو ہے الخب و فلّہ والبزلہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے تو جس واقعہ کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی ہے وہ واقعہ آج ہمارے اس مثالی معاشرے کے عنوان پر بھی اترتا ہے کیونکہ محض اپنی نفس کے لیے انتقام لینا یا بدلہ لینا یا اس طرح کا کرنا یہ درست نہیں ہے جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجول کریم اسے ذبح کرنے لگے قریب تھا کہ وہ قتل کر دیا جاتا آپ کے دستے مبارک سے تو اس کا اس کیفیت میں آقا آپ کے مبارک چہرے پر تھکنا اور آپ کو اس کو چھوڑ دینا اور اس کا پھر سوال کرنا کہ مجھ تو سمجھا کہ آپ مجھے زیادہ بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے تو آپ کا فرمانا کہ میں اللہ کا شعر ہوں پہلے جب میں تجھے ذبح کر رہا تھا تو اللہ کا دشمن تھا لیکن اب جب کہ نے میرے چہرے پر تھکا تو میرا نفس اور میرے اپنے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے تو میں اس کے لیے نہیں کرتا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں تو یہ آپ کی کیفیت ملاحظہ کی اور وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کا مسلمان ہونا لکھا تھا اور اس کے سبب جو بنا اس میں میرے آقا مولا علی کرم و اللہ تعالیٰ وزال کریم کی ایک اہم ترین فضیرت بنی اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے مواقع اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی سیرتوں میں خود یہ پورا گھرانہ جو ہے نا وہ سراپا اصہار ہے سراپا قربانی ہے سراپا وفا ہے بلکہ وفا تو اس چوکھٹ سے تقسیم ہوتی ہے ولایت اس در, در سے تقسیم ہوتی ہے है. فیضان اس در سے تقسیم ہوتا ہے جس سے کچھ چاہیے وہی در پر آ کر بیٹھ جائے یہ در در علی ہے یہ در در فاطمہ ہے یہ در در حسن کریمین ہے اور یہ وہ پنجتن پاک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ پنجتن پاک ملتے ہیں جس سے عروج و ترقی ملی ان کے صدقے ملی اور ان کے ذریعے ملی اور ان سے محبت یقینا یہ نجات کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے تو مولا علی کرم کرم اللہ تعالی وجل کریم کا یہ انداز جس کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی ناراضگیاں اور اپنی دشمنیوں کو ایک بار تسلی کے ساتھ بیٹھ کر چیک کر لیں آیا وہ ناراضگی و دشمنی اللہ کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے ہے نمود و نمائش کے لیے ہے تعصب کی بنیاد پر ہے یا دنیاوی جھگڑوں کی بنیاد پر ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں گے نا کہ میں نے صرف اسی دشمنی کو دشمنی رکھنا ہے اسی ناراضگی کو ناراضگی رکھنا ہے جس کی بنیاد محض اللہ ہی کی رضا ہے اور اللہ ہی کے لیے تو اب رہی کیا جائے گا سب تقریباً ختم سبحان ہو جائے گا سبحان سبحان کیا بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقینی سی بات ہے کہ ایک بڑا مقام ہے ایک بڑا مرتبہ ہے اور ان کا یہ انداز یقیناً ظاہر سے بات ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ کا ہی ایک اثر تھا اور ایک فیضان تھا تو آج کا معاشرہ جس کے اندر تربیت کا انتہائی فقدان ہے اس کے اندر یہ بات کیسے جو ہے وہ سراہیت ہمارے ہاں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں گے ایک تو ہے اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا پرانی جی اینٹ کا تھپڑ کا جواب گولی سے دیا جاتا ہے یہ پرانی بات اینٹ کا جواب پتھر جب اس وقت بندو یہ ساری چیزیں نہیں دینا تو کوئی اینٹ مارتا تو یہ ایک محاورہ ہے مگر یہ اگر دیکھیں نا سب کچھ تربیت پر ہے مولا علی کرم مولا تعالی وج الکریم کی یہ مطلب وہ اخلاص آپ کی شجاعت صدیق اکبر رضی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت فاروق اعظم کی عدالت عثمان غنی کی سخاوت یہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے جو بھی سیرت پاک سے جو ہمیں خوبصورتیاں ملتی ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا آپ کی آپ کے بدنی پھول جو ان کو ملتے تھے جو آپ بعض و نصیحت فرماتے تھے تو یہ سب تربیت کا ہے تو آج تو ہماری تربیت ہو جائے الحمدللہ معاشرہ میں معاشرہ بنے گا تربیت ہی کی تو پرابلم ہے آج تو ماں کہتی ہے نا جب بیٹا مار کا گھر آتا ہے تو کیونکہ وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے تو انہیں نہ دی دو چار اس کو تو آج ہمارے یہاں جب تربیت یہی ہے کہ دو چار نہ دی ہمارے یہاں درگزر کی اور معافی کی تربیت کا ہی فقدان ہے تو پھر معاشرہ کیسے مثالی معاشرہ بنے گا لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے صحیح دیکھیں ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے اندر جس طرح ایک شجاعت بڑا آپ کا اعلیٰ اور نمایاں وصف ہے ویسے ہی وزڈم حکمت دانش مندی اور پور حکیم پر یعنی اب جس سے پور مغز بات حکمت, جی حکمت سے بھرے ہوئے مدنی پھول بیان کرنا کیوں نہ بیان کریں؟ جی جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے فضائل یوں بیان کریں انا مدینت العلم وہ علی بابوا کہ میں علم کا شہروں علی اس کا دروازہ ہے تو پھر ان کی علمیت کا کیا کہنا کیا بات ہے ہماری،, ہماری بھی دانش مندی کے اندر ہماری بھی فکری صلاحیت کے اندر ہماری بھی وزڈم کے اندر اضافہ ہو یہ کیسے ممکن ہے پاکزگی چاہیے سوچ کی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی سوچ پاکزگی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بےحد محبت فرماتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ان کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار تھے جب اتنی سوچ کے پاکیزگی آ جائے نا اور <Noseface> اس طرح کا زہد و تقوی اختیار ہو جائے جو علی کرم اللہ تعالیٰ وضول کریم کو نصیب ہوا تو آٹومیٹکلی یہ اس کا ایک سمجھے کے نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر حکمت کے مدنی پھول کھلیں گے سبحان اور آپ کی جو سوچ پاکیزہ ہے آپ کا ظاہر پاکیزہ ہے آپ کا باطن پاکیزہ ہے تو آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی پاکیزہ ہی ہوگی اور کیا نکلے گا یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دانش مندی کے اندر اور ہماری فکری صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہو جائے سوچ ہم ہم اپنی سوچ ہماری سوچیں پاکیزہ نہیں ہماری سوچوں کے اندر بگز ہے ہے غلاثت بھری ہوئی ہے قرآن قریب میں وہ ایک مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینا کھینچ لیا ہے تو مولا علی کرم مولا اللہ تعالیٰ وجول کے نہیں فرما دے یہ آیت ہماری حق میں نازن ٹھیک ہے, ہے ان کے سینے سرکار صلی اللہ وسلم کی امت کے کینوں سے پاک تھے ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھن تھی یہ دینِ متین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے یہی وہ کیفیت تھی جو حسنین کریمین کی تربیت شاکر بن کر سامنے آتی ہے تو یہ سب سوچوں کی پاکیزگی ہے سلمان بھائی طبیعتوں کی پاکیزگی ہے وہاں بغض نہیں تھا وہاں دعوت نہیں تھی وہاں نفرت نہیں تھی وہاں پر سخاوت تھی وہاں پر شجاعت تھی وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ والیانہ محبت تھی ایک دوسرے کے لیے غم و دکھ بانٹنے کا ایک جذبہ تھا آج ہم چاہتے جا... چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجور پہ ممکن پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تو حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے پھر تو خالی ایسے تھوڑی ہے کہ ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور ہمیں کچھ مل جائے گا باتیں گھر پہ بیٹھ کے کرو تو کیا روزگار مل جاتا ہے اس کے لیے بھی آدمی محنت کرتا ہے روٹی پکانے روٹی کھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کی مبارکیت میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حضرات حسنین کری یہ بیمار ہوئے اور پھر حضرت فارم الظہرا اللہ تعالی عنہا نے اور ان کی جو قنیز سی فضا انہوں نے اس بات کی منت مانی کہ شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم تین روزے رکھیں گے تو روزہ رکھا گیا لیکن جب عین افطار کا وقت آیا تو کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں نے کئی دن سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا تو وہ کھانا لیا گیا اور اس مسکین کو دے دیا گیا اور خود پانی سے افطار کیا اگلے دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھا گیا اور عین افطار کے وقت جب کھانا تیار ہے پھر جو دروازے پر دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کون تو جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں تو میں نے کھانا نہیں کھایا میں بھوکا ہوں تو وہی کھانا جو افطار کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر اس یتیم کو لے دیا جاتا ہے اگلا دن پھر آتا ہے پھر پانی سے افطار کرتے ہیں اگلا دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر جب افطار کا وقت ہے کھانا بنا ہوا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے اور اب دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں میں بھوکا ہوں میں نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ حضرات وہ کھانا اپنا جو افطار کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تیسرے دن بھی اٹھا کر کے اس بھوکے قیدی کو دے دیتے ہیں اللہ وبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کی اس شان کو بیان فرمایا تعمیر اعلی خبھی مسکینم و یتیم و اسیرہ یہ جو انداز ہے حضرات اہل بیت تہار کا حضرت علی اللہ کے مبارک خاندان کا اس کو اور اگر اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں تو کیا آپ فرماتے ہیں کیا مدنی فون ہونے چاہیے قرآن کریم کے عائد نازے لوگ ہیں نا ان کے شان میں اللہ ان کا عملی ایسا عمدہ اور آلہ تھا کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد آپ یہ واقعہ بیان کر کے قرآن کی عائد بیان کر کر ہم اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اس واقعے کو بطور رہنما لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ جی اللہ کہ اللہ ہم کس طرح مطلب, اللہ کہ, اللہ مطلب اللہ کہ اس میں غریبوں یتیموں مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرے آج ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے آج ہمارے یہاں لوگوں کی مدد کرنے کا جو ٹھیکہ ہے نا یہ مالداروں کا ہے وہ کریں گے لوگوں کی مدد ہے جبکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا غریب غریب کی مدد بلکہ غریب تو غریب کے زیادہ غریب ہے جہاں عموماً غریب رہتے ہیں تو وہ غریب ہی رہتے ہیں عموماً جہاں رہتے ہیں وہ امیر ہے وہ امیر کہاں مطلب کہ دس کلومیٹر دور سے چل کر گریب کی دست, دست گیری کرنے کے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے آئے گا اور آتے ہیں گریب بھی, گریبوں کی مدد آج کل جو ہو رہی ہے جتنی بھی ہو رہی ہے کر تو ایک زیادہ طبقہ امیروں کا ہے جو ان کے لیے کر رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غریب غریب کی مدد کیوں نہیں کرتا آپ بولتے ہیں, میں تنگ دست ہوں میں خود ہی مطلب کہ حاجت مند ہوں تو جب یہ واقعہ جو بیان ہوا تو اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے پاس تو جو افطاری تھی ساری اٹھا کر حاجت مندوں کو دے دی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یعنی میں تو یہ ارد کروں گا کہ ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر غربت اپنی بام عروس کو پہنچی ہوئی جی ہاں میں نہیں کہتا کہ امیر یہاں امیروں کی کمی ہے امیر ہیں مگر ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے دنیا کا اشتراکیت کا اور ایک فائننشلی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک بزنس کا سائیکل ایک ایسا دنیا میں ایک بڑی جو ٹائکان قسم کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے دنیا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کاروبار کا جو میں نے کتابوں سے جو پڑھا جو سمجھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نظام کے تحت امیر امیر ہوتا جائے گا غریب غریب ہوتا چلا جائے گا یہ وہ منی ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ایکٹیویٹ ہے بزنس کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہے وہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے اور پیسہ نکلتا رہتا ہے اور ایک طرف ہوتا چلا جاتا ہے اور غربت ہمارے سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے میں نے کہا نہیں بڑھ رہی بڑھ رہی ہے لیکن امیری اتنی بڑھ رہی ہے اور امیروں کا لالچ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ان ان جگہوں پر چلی گئی ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے ان چیزوں کو بھی مہنگا کر دیا ہے آج, آج عمرہ مہنگا ہے آج عمرہ مہنگا ہے آج جو ہم مدینے جا رہے ہیں ان کو ہوٹلیں مہنگی مل رہی ہیں کیونکہ اس پہ بھی انویسٹر ہے اگر بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فرنٹ جو مین آدمی اگر اس سے آدمی لینا دینا کرے تو شاید دو سو ریال میں اس کو کم میں چیز مل جائے گی یعنی ہر چیز میں انویسٹر اچھا انویسٹر اپنا نفا کمانے کے لیے اور غریبوں کی اپروس دور ہو رہا ہے فلیٹوں میں انویسٹر ہے کاروں میں انویسٹر ہے اناج میں انویسٹر ہے بہت ساری چیزوں میں انویسٹر ہے اور دس دس انویسٹر ہیں ایک آدمی کام کرنے والا ہے مڈل مین بھی نہیں انویسٹر مڈل مین نہیں ہے انویسٹر مڈل مین نہیں ہے مڈل مین تو آدمی ہے کہ جو اس کو انویسٹمنٹ کو وہ لے رہا وہ بولا کہ سیٹ میں تم کو کما کر دوں گا اور وہ چیز کو مہنگی سے مہنگی سے مہنگی سے مہنگی مہنگی سے, مہنگی سے مہنگی کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا تو اب یہ تو ادھر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا میں بات چلیے تو میں یہ ارض کر دوں کہ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے سے صرف خود پیسے والا بننے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آپ کا اپنا مزاج پیسے والا بننا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بننا چاہتے ہیں لیکن مہنگائی اور چیزیں مہنگی کر کے مہنگی ہو رہی ہیں خود آپ کی رینج سے بھی باہر چلتی چلے جائیں گے سسٹم اتنا عجیب بن جائے گا کہ سب کلپس ہو جائے گا آپ کی بھی رینج سے باہر چلا جائے گا کیونکہ جب چیزیں مہنگی ہوئی تو آج آپ کا جو اتنا بڑا بنگلہ تھا آپ بولو گے کہ میرے کو پیسے زیادہ ہو گئے نہیں مارکیٹ مہنگی ہو گئی آج اپنا بنگلہ بیچ کر بھی اس طرح دوسرا بنگلہ نہیں خرید سکتا آپ کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے اس مہنگائی کے یہ مالدار طبقہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی معاشرے میں رہتا ہے نا وہ چاند سے تو آتا نہیں ہے کہ مہنگائی کرے گا پیسے کمائے گا چاند پہ چلا جائے گا رہنا اس نے بھی اسی زمین پر ہے اس, نے اس کے گھر والے بھی اسی مارکیٹوں میں جا کر پرچیزنگ کریں گے تو کوئی ایسی سسٹم بنے میں جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم کو ایسا طریقہ وضع کریں مالدار طبقہ بیٹھ کر کوئی ایسا طریقہ وضع کرے کہ ہم کس طرح مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لائیں یہ بھی غریبوں کی ایک بہت بڑی گمخواری اور غریبوں کی مدد ہوگی آج مکان خریدنا غریب کی رینج سے باہر چلا گیا ہے کرائے کا مکان نہیں ملتا ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار روپے ایک فلیٹوں کے کرائے ہو گئے جس میں ایک آدمی فیملی کے ساتھ نارمل رہ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اے میرے وہ اسلامی بھائیو جو غربت کے مارے ہوئے ہو غریب کو بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے اپنی تھوڑی سی پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ مل جل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں تو یوں تھوڑا تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کریں میں تو ان لوگ اسلامی بھائیوں کو کہ جن کو اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے کہ یہ خود اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دو چار پیسے اس کے بچ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی اس آمدنی سے ہزار پندرہ سو دو ہزار روپے کی کسی غریب کی مدد کا ذہن بنا لو یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی جیسے انویسٹروں کو جو ہے وہ ان کی کلاسک لے رہے ہیں یہ مجھے تھا کہ جملہ آپ کی زبان سے شاید نکل نہ جائے میں کلاس نہیں لے رہا ہوں یہ کلاس نہیں ہے میں ان کو مطلب کہ ہمدردی کا ان کو درس دینا چاہتا ہوں یہ کوئی کلاس سوری ہوتی ہے اس کو کلاس تھوڑی بولتے ہیں مطلب یہ تو مطلب جو ایک طبقہ ہے انویسٹروں کا جو انویسٹر نہیں ہے پیسے والا کا طبقہ ہے جو میری بات کو انڈوس کریں گے وہ جسٹ بزنس کرتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور سارا کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں کو میں کوئی ڈھکی چپی تھوڑی کر رہا ہوں ان کو بھی پتا ہے مطلب مارکیٹ کے اندر پھر یہ اصطلاح کیوں کہ ڈھگے پہ ڈھگا کمانا ہے یعنی کہ مطلب جتنا ایک کروڑ لگا دے کروڑ کروڑ کا کمانا ہے اس پر اتنا ہی کمانا ہے اس پر اتنا ہی کمانا ہے تو ڈیفینےٹلی اس سے یہی ہو رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو ریٹ بڑھ رہے ہیں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے مجھے چاہیے اور ایک عام آدمی کو یہ وہ چلو پیسے مل رہے ہیں وہ چیزیں مہنگی کر کے دے رہا تو مارکیٹ کے اندر غریب کی اور مڈل کلاس کی اپروچ سے چیز باہر نکل رہی ہے اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو دیکھنے سننے والوں کے ایک بڑی تعداد میری اس بات سے ڈینائی کرے گی آئی تھنک پہلو یہ بھی ہے اس کروں آپ کی خدمت میں کہ اس کو कلاس कلاس کہیں گے کلاس کلاس نہیں کی کی بات کی ایک کلاس کے لیے کلاس کی بات کی ان کی کلاس نہیں لی ہے ایک تو مدر ہی پھول یہ تھا دوسری تھا کہ اللہ تعالی آپ کو برکت دی جتنی مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بالخصوص جہاں تک انویسٹر کا تعلق ہے تو سرچ یہ ہے کہ انویسٹر بھی بیچ رہا ہے تو انویسٹر کو بیچ رہا ہے اور یہ آپس میں ہی ایک سرکل گھمائے جا رہے ہیں گھمائے جا رہے ہیں نیڈی پرسن تک یعنی جو ضرورت مند ہے اس تک چیز پہنچتی ہی نہیں ہے بالخصوص پراپرٹی کے حوالے سے تو یہ بات انتہائی اپنی جو کہتے نا کہ وہ روٹی روٹی تو مگر وہیں سے انویسٹر لگ گیا جہاں فصلیں ہو رہی ہے نا وہیں سے یہ ریڑھی پر موجود فروٹ بیچنے والے کو ہم کہتے ہیں مہنگا دے رہے ہو وہ تو آرتی مہنگا دے رہا ہے وہ بولتا وہ مہنگا دے رہا وہ مہنگا دے رہا ہے اس کو مجھے بولے گا میں نے اتنے لوگوں سے مل کر زمین یہ لیے یہ لیے یہ لیے میرے پیچھے کمپنی انویسٹمنٹ ہے کمپنی انویسٹمنٹ الگ ہے پھر اس میں ایک اور مصیبت مصیبت اور اتنی بڑی مصیبت وہ انٹرسٹ ہے سود ہے کیونکہ اس میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اداروں سے سود پر انویسٹمنٹ لیا ہے ادارے نے سود پر انویسٹمنٹ دی ہے اس نے اس سے کما کر اس کو سود بھرنا ہے اور اس کے اندر جو کاسٹنگ آئی ہے اس, اس نے اپنا نفع رکھا ہے اپنے ساتھ انویسٹر کا نفع رکھا ہے اور انویسٹر کے نفے کے ساتھ, ساتھ اس اداروں کا یا ان لوگوں کا نفا رکھا ہے جو سود کے نام پر اسے لے رہے ہیں تو وہ چیز جو آپ کو ساتھ روپے کی ملتی تھی ان انویسٹ, انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور سود کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھ کر وہ گئی ہے چودہ روپئے کی میں نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ غلط ہے جو جائز طریقے سے بے و شرح کے اصولوں کے مطابق اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں کر, کرتے پیسہ, پیسہ لگا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اچھا ہے مارکیٹ بڑھے گی انویسٹمنٹ بڑھ, لیکن میں ان کو سے اتنا مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو زیادہ مہنگی نہ کریں آپ یہ ہمدردی اور درد پیدا کریں اب کہیں یار اتنا مہنگا ہم لوگ کریں گے نفع تو ہم لے لیں گے لیکن یہاں گریب آدمی کیسے لے گا عام آدمی کیسے کرے گا یہ ڈسکس آپ اپنے اندر لے کر آئیں اور چیزوں کو نیچے لے کر آئیں آپ کے نفے بہت زیادہ ہیں میں چونکہ انویسٹروں کے ساتھ اس طرح کے میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور ملنا جلنا رہتا ہے آپ کے نفے بہت زیادہ ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے نفے کم کریں آپ سو جگہوں پر اپنا کاروبار کریں وہاں سے چھوٹا چھوٹا نفع لیں آپ کو اللہ تعالیٰ برقر دے گا مگر ایک ہی جگہ پر آپ چاہتے ہیں ایک ہی جگہ پر ٹھا کر کر آپ جھٹکا مارے اور آپ نکل گئے اور کہا کہ بس میں نکل گیا مگر یاد رکھیے کہ ایسے نکلنے کے چکر میں کئی لوگوں کے تختے بیٹھ بھی گئے تو یہ ایک مشورہ ہے کہ غریبوں کی مدد غریبوں کی غمخواری اور غریبوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ اور مڈل کلاس بالخصوص میں کہوں گا اس کے لیے بھی ہم دردی کا جذبہ کہ مڈل کلاس کا آدمی بھی رہ گیا سینیٹری میں جائیں تو وہاں پر انویسٹمنٹ ہے تو سیمنٹ میں جائیں تو وہاں پر یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اپنی انڈسٹری اور اپنی چیز کو چلانے کے لیے لوگوں کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے لوگ سرمایہ دیں لیکن آپ اپنے پروفیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں تاکہ چیزیں مہنگی نہ ہوں لوگوں کی رینج سے باہر نہ چلی جائیں اور لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں ساتھی ساتھ ہی میں یہ بھی ضرور ارض کروں گا آپ کو جب موسو چلا ہے تو آپ غریبوں کی مدد کا بالکل ذہن بنائیں ایک تعداد ہے جو زکوت پوری نہیں دے رہی ایک تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو زکات پوری نہیں دے رہی کروڑوں روپے کی زکاتیں بنتی ہیں شاید ایسے بھی ہوں گے جن کی زکاتیں اربوں روپے کی بنتی ہوں گی جی ہاں ایسے بھی ہوں گے جن کی اربوں روپئے کی زکاتیں بنتی ہوں گی میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے مدنی نتیجہ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ اپنی زکوات پوری کی پوری ادا کریں مستحق تک اپنی زکوات پہنچائیں دنیا میں جتنے بھی غریب مسلمان ہیں مستحق مسلمان ہیں اگر ان تک یہ مالدار جو انصاحب نصاب طبقہ ہے چاہے آپ کے دس ہزار زکوات ہے دس لاکھ زکوات ہے دس کروڑ زکوات ہے،, ہے یا دس ارب زکوت ہے اگر آپ نے مستحق تک یہ سارے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں اگر انہوں نے مستحقین تک زکات پہنچائی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے غربت ختم ہو سکتی ہے عرب دنیا میں جائیں ملیشیا میں جائیں انڈونیشیا میں جائیں ترکی میں جائیں اس طرح دنیا کے بڑے بڑے ریچسٹ کنٹری موجود ہیں جن میں مطلب کہ مسلمان ہیں وہاں جائیں یو کے میں جائیں امریکہ میں جائیں جہاں بھی جائیں اب یہ کیا آپ بولو گا یہ نہیں یہ نہیں بھائی چیزیں بیچ کر آپ زکوات دیں پراپرٹی بیچ کر زکوٰۃ دیں جو زکوات کی رقم ہے وہ تو دینی دینی ہے نا آپ نے تو چیزیں نکال کر زکاط دیں عورتیں جن پر زکوات فرض ہے وہ اپنا سونا چاندی بیچ کر جو بھی آپ کو بیچنا ہے بیچ کر زکوات دے مستحق کو زکوات دیں آپ یقین مانیے مستحق کو جس دن آپ سے کی زکوات پہنچ گئی صحیح مہینوں میں پہنچ گئی اور وہ انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا کئی مستحق ایسے ہوں گے کہ جن کو زکوات ایک ہینڈسم اماؤنٹ میں پہنچ گئی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ودت کھڑا کر دے یہ بھی ایک لوجک ہے کہ مستحق ہے بے روزگار ہے یہ ہے اس کو اتنی ہینڈسم اماؤنٹ میں آپ زکوٰۃ دے دیں اور ایک اس کے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک مشورے کے ساتھ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ کل اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو زکات دینے والا بن گیا ہو یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنے کی عادت پیدا کریں اور پھر میں یہ بھی ارد کروں گا کہ مستحقین کو دیں اور جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو دیں یہ دعوت اسلامی بھی ایک ایسی عظیم جس اب یہ میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی ہے تو یہ میسیج آ رہا ہے نا آپ کو دعوت اسلامی ہے تو الحمدللہ للہ بن رہے ہیں دعوت اسلامی ہے تو مساجد بھی بن رہا رہی ہے دعوت اسلامی ہے تو ہی نہیں ہے مساجد تو ویسے ہی بن جاتی ہیں لیکن ایک دعوت اسلامی کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی مدنی گاڑی ہے کہ جس کو بہت سارا پٹرول اور ڈیزل چاہیے اور وہ پیٹرول ڈیزل اس کا چندہ ہے مدنی احتیاط ہیں تو دعوت اسلامی کو نہ زکوٰۃ میں بھولیے نہ فطرے میں بھولیے نہ آپ کے ادر ڈونیشن میں بھولیے حضرت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی ایک مبارک عبارت بھی ہے اس کو بھی لینا ہے لیکن کچھ یہاں پر پہلے کال کو شامل کے لیتے ہیں جی نگران شورا سے میں عرض کروں گا کہ جب موڑا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے باجے میں ایک القاب جو لگاتے ہیں کرم اللہ تعالی وضہ ال اس کے کیا مانے ہوتے ہیں اور یہ القاب آپ کو دیا گیا اس کا کیا خلاصہ ہے خلاصہ فرما دے جزاکم اللہ فرماد میں نے پڑھا تھا یاد نہیں ہے کرم اللہ وجہ کریم ہے یہ جو لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ حدیثیہ کے اندر وہ یہ لکھا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے بارک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے آپ مبارک جی؟ آپ کا مبارک چہرہ کبھی کسی غیر خدا کو معبود نہ جانا اس نے اور نہ ہی سجدہ کیا تو آپ کا چہرہ ربی کریم جل مجرو کی خاص کرامت ہے خاص برکت سے ہے کہ آپ کے مبارک وجہ نے کبھی کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا اس پر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں <سلام> اکبر اتائی ہند یو پی ضلع بلند شہر کثیر کلا سے بات کر رہا ہوں میرا نگران سورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضرت علی عد کے نام کے سنگ علیہ السلام لگا سکتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے ہمارے علماء نے ایک بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آگے علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحبۂ کرام علیہ الردوان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین اول کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک تقسیم کی ہے جس سے ماشاءاللہ ایک اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے کہ جب یہ بعد میں ہم یہ چیز لگاتے ہیں سب لگاتے ہیں تو اس سے ایک سننے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے یہ ولا کاملین کا تذکرہ ہے تو یہ ہے البتہ اگر کسی صحابی کے علاوہ کسی ولی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جائے تو بھی حرج نہیں ہے اور انبیاء کرام کے لیے یہ تقسیم ہمارے علماء نے جو کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے تاکہ یہ پہچان اور یہ تقسیم سے امت کو فائدہ ہوتا رہے مدینہ مدینہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بابری کراچی سے نگرانی شو بابا نے جو آپ نگرانی سے پہلی بار منگایا تھا دوبارہ فرما دیجیے السلام علیکم اللہ وبارکات اللہ و رحمۃ اللہ وبارکات خشا خیزان خوشا جا رہی یہ دعوت اسلامی والوں کا ایک اپنا ماشاءاللہ اللہ منفرد انداز ہے جب ہم مولا علی کر رہا ہ اللہ تعالیٰ وجول کریں کہ شان میں یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے تو یہی نعرہ آپ سب بھی لگانے کی کوشش کیا کریں فیضانے مشکل کشا جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا جی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ حاجی عمران کا موجودہ سلسلہ بہت پیارا ہے اور بہت پیاری بات ہے ارشاد فرمائے الحمدللہ انویسٹر وغیرہ کے حوالے سے اور اپنا انویسٹر اور اپنا مڈل مین وغیرہ کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں قرض لین دین جو کرتے ہیں یہ بھی اس میں مہنگائی بڑھانے میں بہت زیادہ کیونکہ بہت سارے ایسے اب یعنی کہ طبقہ ایک آ ہے جو کیش میں مان لینے والے کیش میں جو خرید و فروخت کرتے ہیں اسے انٹرسٹ ہی نہیں ہے بولتے نفع نہیں دے گا جو ادار میں خریدے اس کو دو پھر ادھار اس کو مہنگا مہنگا سامان پکڑائیں گے پھر روزائرے کے ادار میں ایک مہنگی چیز بندہ خریدے گا تو اور مہنگی بیچے گا تو پھر ایک یہ بھی ایک وجہ ہے اور پھر بات ایسے معاملات اب آ چکے ہیں یعنی کہ ادار لین دین کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے یعنی لینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار لے رہے دینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار دے رہا ہے بس وہ ایک نفا خوری ہی ہے اور بہت سارے ایسے افراد یعنی کہ ادھار ان کو نہیں لیں یعنی کہ کے میں یعنی کہ کہ وہ یعنی کہ اگر ادار لیے بغیر بھی یعنی کہ کیش میں بھی سامان خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی بس ایک یعنی کہ ہیبٹ بنی ہوئی ہے سب کی دیکھا دیکھی کہ یار سب ادار لے رہے ہیں تو ہم بھی ادھار لیں تو اس کے اوپر یعنی کہ کوئی بیان ہونا چاہیے کہ بھائی جو ادار یعنی کہ کیش میں خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو ادھار میں تو کم سے کم نہیں خریدنا چاہیے تاکہ جو وہ کم ریٹ میں کروا کے کیش میں لے کے کیش اچ... یعنی کم قیمت میں سامان بیچے تاکہ اس سے بھی لوگوں کی مدد ہو آپ نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ یقیناً دلائی ہے اس پر تھوڑی سی اسٹڈی کرنے دیں ان اللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اس پر ایک بیان ہونا چاہیے کیونکہ یہ واقعی ہے کہ آدمی کے پاس کیش ہے مگر وہ ساٹھ دن یا نبے دنوں پر ادھار پر مال خریدتے ہیں اور وہ جو پیسے بچ گئے ان پیسوں کو وہ دوسرے انویسٹمنٹ میں لگائیں گے دوسرے کام میں لگائیں گے اور یہ ساٹھ ستر دنوں میں بیچ کر پھر وہ آگے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اگرچہ ادھار پر مال لینا ادھار پر مال بیچنا جبکہ اس میں اور کوئی مان شرعی نہ ہو یہ جائز ہے اور اگر ادھار پر مال کوئی خریدتا ہے تو بیچنے والے کے پاس یا خاصے لے کے چاہے تو اسے مہنگا دے اس میں بھی کوئی اس سسٹم میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ادھار کی چیز تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے اگر آپ کیش میں خریدیں گے تو آپ کو سو کی ملے گی اور وہی چیز اگر آپ ایک مہینے کے ادھار پر خریدیں تو آپ کو ایک سو بیس روپے کی ملتی ہے تو یہ ہوتا ہے اگر لوگ قرضہ بھی دیتے ہیں اور قرضہ اگر اچھے انداز سے دیا جائے کہ ٹھیک ہے کما کر آپ ہمیں قرض واپس کر دیجئے گا تو بھی مہنگائی انشاءاللہ اتنی نہیں ہوگی لیکن ہمارے مصیبت یہ کہ قرض سود پر دیا جا رہا ہے اور مطلب یہ لو اور مجھے اتنا نفع دینا اگر یہ نہ ہونا تو بھی چیز اپنے اس میں حساب کتاب میں آ سکتی ہے تو یہ بہت پورا ایکسچینج مارکیٹ سر میں بازار جو ہے نا ہمارا جو کاروباری جو سیکٹر ہے بزنس سیکٹر ہے اس میں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اس میں علماء کی رسائی کتنی ہے اور جو بزنس کر رہے ہیں خود ان کو علم دین کتنا حاصل ہے تو جب علم دین سے اتنی دوری ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں خیر خواہی امت کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس تجارت کے ذریعے کس طرح آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے اس طرح کا جب ذہنی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ پھر مارکیٹوں کا کیا بنے گا ایک بزرگ کا واقعہ جا ہے کہ وہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دکان سونپ کر گئے تھے کم میں نماز پکڑاتا ہوں تو وہ نماز پکڑا ہے تو انہوں نے جبا دیکھا یا کوئی لباس دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں بولے تو میری دکان کا ہے تو کہا کہ یہ کتنے کا لیا تو اس نے کہا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو فگر پراپر پڑھ یاد نہیں ہے چھ سو روپئے کا اور وہ بولے یہ تو تین سو روپئے کی چیز سے چھ سو کی کیسے بھی حضرت محمد بن ربی اللہ ملکی تو یہ کیسے چھ سو روپئے کی ملی تو وہ ہم جیسے آدمی تو خوش ہو جاتا کہ یار میرا بانجا بطی جو بھی ہے تو مطلب بڑا اچھا سیلس مین ہے یار ایسے رکھتے ہیں کہ جو ڈبل, شیلمن ڈبل شیلمن دے سارے دے دے گنجے کو کنگی بیچ دے ہے نا یہ سب سے اچھا سیلس مینا ہے تو اب یہ کہ وہ بولے کہ یہ تو تین سو کا ہے بولا میں نے اسی کے حساب سے لیا بولا نہیں یہ تین سو روپے کا ہے وہ میری دکان پر گئے اب وہ چھ سو میں لینے کے لیے تیار ہے مگر آپ کہہ رہے کہ چھ سو کا ہے ہی نہیں میں تو چھ میں کیسے تھی میں تم یہ تو تین روپے کی چیز ہے یا تو یہ واپس کر کے تم سودا فس کرو ختم کرو اور اپنے چھ سو لے لو یا پھر تین سو روپئے میں لو تین سو واپس لو آپ نے ضد کر کے اس کو اس کی قیمت واپس دی کمال ہو گیا یہ تھے اولیاء کاملین بزرگان دین جو تجارت کرتے تھے بزنس کرتے تھے ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاں ایک اور بات بھی ایڈ ہو جائے گی جی جب یہ وہاں سے شخص یہ جب باہر نکلا دکان سے نام پوچھا ان کا نام کیا ہے تو نام بتایا گیا ان کا نام محمد بن منفی اللہ تعالیٰ نو ہے ان کا تو یہ وہ ہستی ہے کہ ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہے اللہ हो है हो है اللہ हो हो یہ تجارت کرتے تھے ان کی دکان تھی یہ بزنس کر رہے تھے وہ ہے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ کسی کی پیشانی پر نماز کے نشان سے نہ کھانا یہ دیکھو کہ بازار میں کیسا ہے مارکیٹوں میں تو اچھو اچھوں کی پہچان ہو جاتی ہے اچھے اچھے لوگ اتر آتے ہیں اپنی میں اگر کہوں معذرت کے ساتھ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں بازاروں کے اندر تو شاید غلط نہ ہوگا اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے لوگ ایسا میٹھا آدمی ہوتا ہے گاہ کے ساتھ لیکن جب اس کی کوئی چیز آگے بھی جو ہو رہی ہوتی ہے لین دین مسئلہ ہو رہا ہے پھر جو وہ اس کے اندر کا جو وہ ایک وحشی انداز نکلتا ہے نا اللہ کی بنا میں نے دیکھے آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے اور بس یوں سمجھو کہ مثال دیتا ہوں کیا وہ اللہ لکر کے کے گئے یار یہ کیسا آدمی تھا اچھا خاصا دکھنے میں تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن یہ اس کو کیا ہوگا بازاروں میں اچھو چوک کے پہچان ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور تھا بزرگ احمد اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ان کا ایک بروکر تھا ایجنٹ تھا اس نے فون کیا کہ حضرت اس بار گنے کی فصل صحیح نہیں اگ رہی آپ شوگر خرید لیں چینی خریدیں کے دام بڑھ جائیں گے آپ نے چینی خرید لی اور واقعی گھنے کی فصل جو تھی اس کو وہ متاثر ہوئے دی اور آپ نے وہ چینی خریدی اور واقعی ریٹ بڑھ گئے ریٹ بڑھے آپ نے چینی بیچ دی آپ جب سوئے تو آپ کو بیچے نہیں بہت تھی آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے خیرخواہی والا تو کام نہیں کیا جس کو چینی بیچی تھی نا اس کے پاس گئے اور اس کو فرمایا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ میں نے اسی طرح چینی خریدی تھی مجھے اس طرح پتہ چلا تھا تو اگر میں یہ نہ خریدتا زیادہ تو کو تمہاری ریٹوں میں ملتی تو اب یہ کہ اصل تو اس کے ریٹ یہ تھے اور یہ میں نے اس طرح لیا تھا یہ جو زائد ریٹ ہے نا یہ تم واپس لے لو اب وہ بولے کہ نہیں حضرت میں اسی ریٹ میں خوش ہوں جس میں ریٹ میں آپ نے دی ہے کہ نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا اچھی خاصی بحث ہوئی اچھی خاصی بحث ہوئی اور آپ ناراض ہونے لگے تب اس نے وہ قیمت واپس لی تب آپ کو تسلی ہوئی یہ وہ اور نیک لوگ تھے کہ جب یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے نا تو ان کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے دنیا میں بزنس مین بزنس کمیونٹی وہ ہے جس نے دنیا میں دین کے پھیلانے پر اپنا کردار ادا کیا ہے مگر امانت اور دیانت کے ذریعے اور اپنے نفوں کو کم کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نگران شرح کا پروگرام الحمد للہ بہت ہی اچھا مثالی معاشرہ دیکھا جا رہا ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمد کچھ باتیں جو نگران شعراء نے فرمائی جس مکان کے حوالے سے بھی بات ہوئی یقین کریں حقیقت ہے نائنٹی ٹو میں میں اپنی بات بتاتا ہوں ساڑھے پانچ لاکھ کا فلیٹ لیا تقریباً کم بیش ٹو تھاؤزینڈ کے قریب کریب ساڑھے دس کا میں نے بیچا آج وہی مکان کروڑوں روپے میں ہے اچھا اس وقت بھی کچھ میرے دوست یا جن کو میں جانتا ہوں بےچارے کترا کترا جمع کر رہے تھے کرائے پہ تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس پانچ دس لاکھ روپے ہے تو ہم بھی اپنے گھر کی چھت لے لیں تو اب ایک دم سے جو شوٹ کیا نے جم کیا کروڑوں تو وہ جو غریب بہت بڑی تو بیچارے اپنے گھروں سے محروم ہو گیا تو حقیقت ہے کہ یہ جو انویسٹر کے اوپر بات بھی چل رہی ہے تو واقعی بہت سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے پورا غریبوں کے لیے غریب غریب تر ہو گیا امیر امیر ترین ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن کی بھی باتیں ہیں کہ ایک پاؤ گوشت آتا تھا اس میں گھر کے سات افراد تھے اور دو دو بوٹیاں سب کو مل جاتی تھی اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ایک کماتا تھا آٹھ نو افراد اس میں کھاتے تھے یعنی کمانے والا ایک اور کمانے کی سیلری کتنے تین ساڑھے تین ازار روپے اور سستائی کا دور اور آج اگر بچارہ غریب تو کمائی نہیں پا رہا ہے اتنا اور بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہے گھر والوں کے ساتھ لیکن امیر بھی ہے برکت ختم ہو گئی ہے نگرانی شروع یہ جو ہے پیسہ لوگوں کے پاس ہے لیکن برکت پریشانی اور ٹینشن ایک مطلب جتنا آ جائے کم لگتا ہے کہ اور کمایا جائے اور کمایا جائے زندگی کم ہو گئی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول ہے جو دلی سکون بھی ہے ذہنی سکون بھی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا درد ہے اور یہ واقعی درست ہے کہ جب روٹی بھی مہنگی ہو جائے کپڑا بھی مہنگا ہو جائے مکھان بھی مہنگا ہو جائے تو آپ کی بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں یہ سب مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا اب دیکھیں یہ ہم بیان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جائز طریقے پر جائز کام کے لیے اگر کوئی جائز انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی شرعی ملامت نہیں ہے اپنی جگہ پر لیکن ہم نے جو ابھی بات کی ہے وہ امت کی خیر خواہی کے حوالے سے بات کی ہے ہمدردی کے حوالے سے بات کی ہے اب یہ جو اہم طبقہ ہے معاشرے کا کہ یہی مل بیٹھ کر کوئی اس پر غور کرے گا اور کوئی اس پر چینجز لائیں گے تو ہی سوسائٹی میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو سکے گی اور ایک جو غریب اور مڈل طبقہ ہے اس کو کوئی راحت کا سامان ہوگا کیونکہ وہ چیز جو ایک طرف ہی بیلنس بڑ... ہو گئے ہمارے یہاں جو ہے نا منی سرکولیشن جو ہے نا بیلنس ہو چکی ہے اگر اس کو بیلنس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ جو مالدار جو سمجھدار طبقہ ہے وہ بھی کوئی غریب پڑی ہو جائے گا اس کے اندر بھی اللہ نے تو بیلنس رہے گا مگر دوسروں کو بھی بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں نظام یہ چل رہا ہے کہ دو چار جو ہے وہ پارٹیاں ہیں وہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی پراپرٹی کو ریٹ نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر لے جاتے ہیں یہ دو چار بننے ہیں انہوں نے یہ نظام جو ہے بنایا ہوا ہے جہاں کی پراپرٹی مہنگی کرنی ہے جہاں کے فلیٹ مہنگے کرنے ہیں جہاں کی زمین مہنگی کرنی ہے وہ لوگ وہاں پر جا کے جما لیتے ہیں اصل میں بعض جگہوں کے یہ اطلاع میں نے کہا تختہ بھی بیٹھ جاتا ہے لوگ خریدتے نہیں ہیں جب لوگ خریدتے نہیں ہیں تو وہ گیا کیونکہ ہر ہر جگہ کی لوگ ہائی ویلو قبول نہیں کر رہے ہر جگہ کی ہائی ویلو قبول نہیں کر رہے تسلی رکھیں اللہ نے چاہ تو اچھے دن بھی آئیں گے ماشاء اللہ جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برکاتہ تاریخ اثار احمد بہت کر رہا ہوں سلسلہ مثالی معاشرہ الحمدللہ للہ رمضان سے ہی برکتیں لٹا رہا ہے اور نگرانی شعرا اپنے مصیب مدنی پھولوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے الحمدللہ کہ مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے نگرانی شعرا مدنی پھول لطف فرما رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ کم سے کم نفع پر جو چیزیں دینی چاہیے تو الحمد للہ اسل میں نے جو ہے وہ ایک مقبول المبینہ کا متوہع جو رسالہ ہے حضرت سیدنا بن عوف رضی اللہ عنہ کی سلسلہ فیضان اشرم کی جو ساتویں صحابی ہیں ان کی سیرت میں میں نے ایک ان کے متعلق بات پڑھی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ مالدار تھے اور آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے تو آپ کا جو ترکہ تھا اس میں جو سونا تھا وہ فلاڑیوں سے وہ کاٹ کر آپ کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا تھا تو آپ سے کسی نے پوچھا عرض کی کہ آپ کو اتنا زیادہ مال کہاں سے ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جو بھی مال تجارت لیا کم سے کم نفع پر آگے دے دیا یہی میری مالدار ہونے کی وجہ ہے اگر اس اصول کو ہمارے انویسٹر اور ہمارے دیگر جو تاجران، تاجر حضرات ہیں وہ اگر اپنا گے تو ان شاء ان کو نصیب ہوں گی جزاک اللہ خیرہ طالب جی ہاں عبدالرحمٰن بن آف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز تجارت رہا ہے اور اس کی کئی مثالیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں آج بھی جو ایک پائیدار اور برسوں سے جو ٹریڈر چل رہے ہیں نا وہ چل رہے ہیں ان کے نام بھی چل رہے ہیں ان کی ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے یہ بہت بڑے ولیوم پر کام کرتے ہیں مگر بہت کم نفے پر کام کرتے ہیں مگر ان کی انڈسٹری اور ان کا کاروبار چاہے وہ ہول سیل کر رہے ہیں یا ریٹیل کر رہے ہیں ان کی وہ چل رہی ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں تو بھئی یہ ہے دعا کریں کہ اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں نا ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت دیا یہ امت یہ تجارت کے حوالے سے کہ جو تجارت کرتے ہیں نا وہ امت کی خیرخوائی کا جذبہ اپنے اندر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مارکیٹوں میں ریٹ نیچے آئیں گے بس ان کی ضرورت ہے اگر یہ ہمارا بزنس مین طبقہ اگر علم دین سیکھنے کی طرف آ جائے تو ان امید ہے کہ بہت اچھا معاشرہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے بڑے پیارے مدنی فل بیان, بیان ہو رہے ہیں میرے مدنی سلقین ناظرین مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے جس طرح ماہ رمضان میں خصوصی ٹرانسمیشن ہے سلسلہ مثالی معاشرہ بھی یقیناً اسی کا حصہ ہے یوں ہی عید سعید کے موقع پر بھی ان مدنی چینل بڑی بھرپور اور زبردست نشریات جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اور بالخصوص نید الجائزہ جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ اللہ شورا کا زبردست اور لاجواب قسم کا سلسلہ ہوگا اس کا تشہیری مدنی گلستہ آگے مل کر دیکھتے ہیں اچھا پہلی عید کی رات کو جو سلسلہ ہوگا اس کا جی عید کی رات کو جو سلسلہ ہوگا اس کا تشہیری مدنی گلستہ دیکھتے ہیں مدنی چینل اپنی ناظرین کے لیے لا رہا ہے عید کی پہلی رات ایک منفرد و دلچسپ سلسلہ انہوں نے شاید مجھے وہ مدنی ماحول سے پہلے کی جی ایسی ہم نے دیکھی ہے اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے نگرانی شورا کو نئے انداز میں اس میں ہوں گی مدنی کٹوریاں مدنی پہیلیاں اور سوالات حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب پہنچ کیا کس صورت میں چھت پہ سونا منہ ہے ایسا ہے جو جواب دینے والوں کو ملیں گے مدنی تبرکان کس کس کو چاہیے گا یوں تو تحفے بہت سارے بڑے والے ہیں قالین مبارک ریاض الجن کے دھاگے آپ کو تحفے میں دیے جائیں گے ایک دوار کے جواب میں میں یہ فریم دے رہا ہوں آج تو مدنی کیش ہے یہ فریم جو امیر سنت سے آئی تھی ان کو توحفے میں دی جاتی بہادرین کے ساتھ آئے ہوئے مدنی منی بھی دکھا سکیں گے اپنے جوہر تین منٹ کا وقت کیا جائے گا مدنی ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا نام پانی پینے کے سنتاب ہے کوئی تین بیاں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے ڈونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی بھی ہوں گے منچ کی زینت آپ صرف فس موومنٹ کریں یہ آواز نکالے تو کیسا لگے بھائی چارہ بھی ہوں گے اپنے احوال بیان کرنے کے لیے سوال سوال آپ بزرگوں کو لائے اب آپ کا جیان بزرگوں میں جا رہا ہوتا ہے جس کو جدید اور مقابلہ بھی آپ بیٹے سزار سونا کافی ہے نشانہ سے وطن کیا دستے سے لائی کی نہ ہو آرام جس ٹائم تو نہ کرو تو سیاح اور بھی بہت کچھ ہوگا پہلی عید کو براہ راست رات پونے دس بجے مدنی چینل پر भी भी भी سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی کے ناظرین بڑا زبردست موقع ہے ہمارے ان ناظرین کے لیے جو باب المدینہ میں رہتے ہیں آپ بھی عید کی رات کو آ سکتے ہیں یہاں سے جانے مدینہ میں اور اپنے سمجھدار مدنی منوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں اور سلسلے کے اندر شامل ہو کر اس کی برکتوں کو پا سکتے ہیں آج آ... اکیسویں شب ہے جامع کرم اللہ تعالی وجہل کریم کی شہادت کی رات ہے اللہ ان کے سب ہم سب کی مغفرت فرمائے اسی طرح آج اکیسویں شخص رات بھی ہے اور للت القدر ان راتوں میں سے کسی ایک میں پائی جاتی ہے تو آج عبادت کی رات ہے ریاضت کی رات ہے اللہ کو یاد کرنے کی اس کو خاص یاد کرنے کی اس کا ذکر کرنے کی دعائیں کرنے کی رات ہے اور للت القدر کا ایک خاص وظیفہ ہے اللہ انک عفو العفو فعفو عنی اس کی کثرت کرنی چاہیے اللہ کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے اور غفلت و سستی جو ہم پر تاری ہے اللہ اسے دور بھی کرے اور ان بقیہ دنوں کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ ہزاروں کی تعداد میں عالمی مدینہ فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو جو باب المدینہ میں ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ ان راتوں کو فیضان مدینہ میں گزاریے ہو سکے تو اثر میں ہی آ جائیں اور پھر یہیں رہیں پھر اللہ کو کاروبار ہے تو پھر یہیں رہیں اور پھر شہری میں گھر چلے جائیں یا فجر کی نماز کے بعد بھی سنو تو بیان ہوتا ہے وہ سن کر آپ گھر پر یا کاروبار پر جا سکتے ہیں تو بہت کچھ چاہیں تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ لمحات یہ گھڑیاں ہم اللہ تعالی کی عبادت میں اور اس کی یاد میں گزاریں توبہ کریں استغفار کریں کسر کے ساتھ درود پاک پڑیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کرم ہوگا ان اللہ کرم ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد آئیے چلتے ہیں میلے سنن